اوضو باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجيم من حمزه ونفه ونفثه اننا أوحينا إليک کما أوحينا إلى نوحی وننبیین من, من بعده واوحینا إلى ابراہیب واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط وعیسی وأیوب ویونوس وحارون وسلیمان وآتینا داود زبورا انا اوہینہ علیق یقیناً ہم نے آپ کی طرف وہی کی کما اوحینہ الا نوہی منبی کی من نمبادی جس طرح کے ہم نے نوح اور ان کے بعد دیگر امبیا کی طرف وہی کی وہ اوحینہ الا ابراہیم اسماعیلا واصحاق و یاعقوب اولاسباق اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف وہی کی و عیسی و ایوبا و و و اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف ہی کی و آئینہ داود زبورا اور ہم نے داود علیہ سلاۃ کو زبور عطا کی یہاں سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہودیوں کے اعتراض اور ان کے مطالبے کا اصل جواب دیا ہے ان کا مطالبہ تھا کہ ان تنزل علیہم کتابا من سما وہ کہتے تھے کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب اتار کے لائیں جیسے موسا علیہ سلاد و کو تختیوں پہ تو رات لکھ کے دی گئی کتاب ایسے ہی کتاب آپ بھی لائیں تو پھر ہم آپ کو نبی اور رسول مانیں گے تو اس کے کچھ الزامی جواب دیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ موسا علیہ صلاح کو ہم نے کتاب دی تھی نا تختیوں پہ لکھی ہوئی پھر بھی ان کی نہیں مانی انہوں نے تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب آنے کے باوجود ان سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کرتے رہے فقال اللہ چہرا کہتے تھے ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں پھر بچے کو معبود بنا لیا کتاب تختیوں پر لکھی ہوئی پھر بھی شرک اور پھر ہم نے ان کے اوپر تور کو لا کے چھتری کی طرح سائبان کی طرح کھڑا کر دیا ہم نے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ ہتا تو کہو یہ تن کہتے ہوئے داخل ہو گئے سجدے کے بجائے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 موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو ہم نے تختیوں پر لکھ کر کتاب دی تھی پھر بھی انہوں نے ان کی نہیں مانی وہ تھے الزامی جوابات تو یہاں سے اللہ سلحانہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کا اصل جواب دیا ہے کہ تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کروانے کا جو ان کا مطالبہ ہے تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے موسا علیہ سلاد و کے سوا اور کسی کو بھی کتاب اکٹھی نہیں دیكھ کر اور پھر انبیاء کرام کا اللہ نے نام لیا کہ ہم نے نوح علیہ سلاط و سلام كی کی, کی جیسے ہم نے آپ کی طرف وہی كی ہے اور نوح کے بعد والے انبیاء کی طرف بھی ہم نے وہی کی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 اس لیے ان کا ذکر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ پہلے اول الازم صاحب شریعت نبی تھے اور نور علیہ السلاط و ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی قوم پر عذاب نازر ہوا ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا آسمان سے بھی پانی برسا زمین سے بھی پانی نکلا رد شرت کا آغاز بھی نور علیہ السلاط و نے ہی کیا وہیں سے شروع ہوا تو وہی کا اثر مانا تو ہوتا ہے کہ کسی کو وقفی طریقے سے کوئی بات بتا دینا الہام کو بھی بس وحی وہی کہا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا نے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء صلوات اللہ علیہ ایک کی طرح وحی کی ہے تو جیسے دیگر انبیاء کی طرح وحی کی گئی اسی طرح سے آپ کی طرح بھی وحی کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اور پھر آخر میں اللہ سلحان تعالی نے فرمایا وہ زبورہ یہودی داوود علیہ سلاۃ وسلام کو نبی مانتے ہیں اور زبور کے آسمانی کتاب ہونے کا یقین بھی رکھتے ہیں ہم نے داوود کو زبور دی کیا اس کو لکھ کے دی گئی تھی داود علیہ سلاط وسلام پر جو کتاب زبور نازل ہوئی وہ بھی تم کو لکھ کے نہیں دی گئی دوسرا سلاد وسلام کی طرح وہ بن لکھی کتاب کو تم مانتے ہو جس کو اللہ نے صرف وحی کیا لکھ کر نہیں دیا اس کو تم تسلیم کرتے ہو تو یہ بھی اسی طرح سے ناول ہو رہی ہے جیسے داغود کو زبور دی گئی تو یہ ایک اور الزامی صاحب جواب اللہ سبحان تعالیٰ نے آخر میں دیا اس وقت جو موجودہ زبور ہے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 اس کو بھی نہیں مانتے تھے علیہ السلام کو تورات دی گئی اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے رہے اور وہ کتاب جو اسمان سے لکھی ہوئی نادل نہیں ہوئی تھی زبور اس کو بھی یہ مانتے ہیں یعنی یہ کہ اپنی ہٹ درمی ہے اور کچھ نہیں قرآن کا انکار کرنے میں رسول و رسول تدفس نہ ہم علیق امن قبل و رسول اللہ نقصص وکلام اللہ موسا تکلیم اور بہت سے رسول بہت سے رسولوں کی طرف ہم نے وحی کی جن کا ہم نے آپ پر بیان کیا ہے اس سے پہلے وہ رسول اللہ نقص اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف بھی وحی کی جنہیں ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا جن کے بارے میں آپ کو ہم نے خبر نہیں دی وکل اللہ موسا تکلیم اور موسا سے اللہ سبحانہ ہوا تھا خود ہم کلام ہوئے جن رسولوں کے اسماعی کی رامی اور واقعات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد چوبیس یا پچیس ہے آدم علیہ سلا تو سلام ہیں ادریس علیہ السلام نوح صالح ایوب شعیب موسی ہارون یونس داوود سلیمان الیاس یسر دکاریہ یحیہ عیسیٰ ذوالفل یہ انبیاء ہیں جن کے تذکرے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے کیے تو اس کے علاوہ علاو رخص علیک کچھ رسول ایسے ہیں جن کے قرآن مجید میں نام ذکر نہیں ہوئے وہ کتنے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیروار آئے ہیں لیکن یہ کوئی استند بات نہیں ہے ثابت شدہ بات نہیں ہے اور اسی طرح ایک حدیث میں آٹھ ہزار کا ذکر آتا ہے انبیاء کی تعداد آٹھ ہلار لیکن وہ بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے اور کتنے نہیں وہ کلّ اللہ موسا تکلیم اللہ تعالیٰ نے موسا پر خاص طور پر کلام کیا اب دیکھیں موسا علیہ سلاۃسلام کو اگر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے لکھی ہوئی کتاب دی ہے یہ ان کا ایک شرف ہے جو اللہ نے انہیں بخشا تو اسی طرح موسا علیہ سلاط و سلام کو دوسرا شرف بھی تو اللہ نے بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خود ہم کلام ہوئے انہیں انارم و کا فخلا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلام کی تو اب موسا علیہ سلاط سلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا یہ دیگر انبیاء کے لیے مجب تان نہیں تو وہ علیہ حسلات وسلام کو لکھی ہوئی کتاب ملنا دوسرے انبیاء کے لیے مجب تان کیسے ہو سکتا ہے یعنی ہر نبی کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاصہ دیا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جو اس نبی کو ملا آئندہ آنے والے نبی کو بھی وہ ملے گا تو مانیں گے وغیرہ نہیں اب داود علیہ السلام کو مانتے ہو انہیں زبور دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو یا عقور کو مانتے ہو اس کو مانتے ہو کہتے ہو یہ ہمارے انبیاء ہیں کیا ان کو کتابیں ملی ہیں لکھی ہوئی یا ان کے ساتھ اللہ تعالی نے کلام کی ہے ایسے یہ تو روس علیہ السلام کو اللہ نے یہ دو چیزیں اضافی دی تو اس سے ان کا شرح یہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے دوسرے انبیاء کو نقل و طعن یہ بالکل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 اللہ تعالیٰ کی کلام کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا اللہ ولم تقلیما اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اور ہی موسا سے کلام کی ہے یہ فلسفے سے متاثر لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا تو بہرحال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 اور اگر اس کو اللہ کی صفت ماننے کلام اللہ مانے غیر مخلوق مانے تو اللہ تعالی فانی نہیں ہے تیوم ہے لازوال لا لازوال ہے تو قرآن مجید جو اللہ کا وصف ہے کلام جب ایک ذات وہ لازوال ہے تو اس کی صفات بھی لازوان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 یہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالی کی صفت ہے رسول اب مبشرین اب ممدین ایسے رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے لی اللہ یقون علی ناسی اللہ حجا تم رسول تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہ جائے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 انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہے بشارتیں دینا اور لوگوں کو ڈرانا تاکہ حجت تمام ہو جائے اور وہ اللہ کے ہاں کوئی ازر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا مقصد کتاب و سنت اور شریعت کے نازر ہونے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ شریعت اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور درابے بھی ہیں تو جب اللہ سبحانہ سبانا ہوا کی طرف سے حجت بس یہ دونوں چیزیں ہیں کتاب و سنت یعنی وہ الٰہی تو وہی الٰہی ہی حجت ہے وہی الہی،, الٰہی کے علاوہ اللہ کے نزدیک بھی کوئی اور چیز حجت نہیں اللہ کا کہتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں مبشرین عرم ذہن اور رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کیا ہے اللہ یقون لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حجت بَعْدَ بھر رسولوں کے پاس لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ آئے حجت تمام ہوتی ہے رسولوں کے ذریعے رسولوں کے علاوہ اور کچھ اللہ کے ہاں حجت نہیں ہے حجت صرف اور صرف وہی عراہی ہے تو وہ کتاب جو رسولوں کو دی گئی چاہے وہ یک یکبارگی دی جائے یا قسط وار تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی جائے لکھی ہوئی دی جائے یا ویسے ہی القاعر وہی کر دی جائے بہر صورت حجت تمام ہو جاتی ہے اس کے ویست اصلی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور حجت جب صرف یہ الہی ہے تو کسی امام یا مجت کو دین میں حجت بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے وہ کیسے حجت ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا نہیں اللہ یقول پور الس سے عجت بعد کر اسول اور اصولوں نے جو کہہ دیا اس کے بعد حجت تمام ہو گئی اب کسی اور کو حجت بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں یعنی رسولوں کے بعد کسی اور حجت کی ضرورت اللہ تعالی رب العالمین ختم ہو جاتی ہے بکان اللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی نہایت والے خوب حکمت والا ہے لاکن اللہ یشہد بما بیما انصیق لیکن اللہ تعالی شہادت دیتا ہے اس کے بارے میں جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے انضرمی ہی کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے ول ملائی اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں واقع شہیدہ حالانکہ اکیلا اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے اکیلے اللہ کی گواہی ہی کافی ہے لیکن اس پر پرانے مجید کے کتابیں اللہ ہونے پر اللہ کی گواہی بھی ہے اور اللہ کے فرشتوں کی گواہی بھی ہے یعنی ہر وحی پیغمبر پر آتی رہی ہے کچھ یہ نیا کام نہیں ہے اس پر یعنی قرآن مجید فرقان امیر پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا خاص علم اتارا ہے قرآن مجید میں اور اللہ تعالی اس حق کو ظاہر کر دے گا چنانچہ یہ ظاہر ہوا اور جس قدر ہدایت اس نبی سے ہوئی کسی اور نبی سے اس قدر ہدایت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 اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ اس نے قرآن اپنے علم اور حکمت بالغا کے ساتھ نادر کیا ہے جو اس کے انتہائی کامل اور اکمل ہونے کی دلیل ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سفینہ تعالیٰ نے اپنے علم کو شامل کیا ہے اپنے علم سے اسے نادر کیا ہے اور اللہ سلفیانہ تعالیٰ کا علم ماضی حال اور مستقبل سب کو محیط ہے اور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 ایسے جرم کا ارتقاب کر چکے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں بخشے گا نہیں اگر زندگی میں توبہ قائم ہو کر مسلمان نہیں ہو جاتے اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا اللہ طریقہ جہنما مگر راستہ دکھائے گا تو جہنم کا راستہ ہی دکھائے گا خالدین فیحا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کانہ زاری کا اللہ یاسیرا اور یہ کام اللہ پر نہایت آسان ہے یعنی جب یہ کفر کی حالت میں مر جائیں گے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 یا ایہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم الا لوگ تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کے آیا ہے فامنو تو ایمان لے اؤ خیرلکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے و ان تکفروا فان الله ما في السماوات والارض اور اگر تم کفر کروگے تو یقینا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے وہ اللہ علی من حکیمہ اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے مختلف طریقوں سے اللہ تعالی نے یہود کے اعتراضات اور ان کے شکو کو شبہات کا جواب دیا اور قرآن مجید کی حقانیت ثابت کی اور اب تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے جن میں یہود بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی کہ جب یہ بر برحق ہے قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے تو تم پر لازم ہے کہ اس دعوت کو قبول کرو اس پہ تمہارا بھلا اور فائدہ ہے انجان کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اگر یاد رکھو کہ زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کا مالک اللہ تعالی ہے اس کا تمہارے ایمان نہ لانے سے کچھ نہیں بگڑتا تم اگر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تعالی کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے نقصان تمہارا اپنا ہی ہے یا اہل کتاب ہی لاتغل فی ولا تقولو و اللہ الحق اہل کتاب اپنے دین میں غلو زیادتی نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو حد سے نہ گزرو ولا تکو اللہ الحق اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا اور کچھ نہ کہو یعنی صرف حق بات ہی کہو انسی ہو عیسبری رسول اللہ و کلیم مسیح عیسب بن مریم تو اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں اللہ علا مریما جو انہوں نے مریم کی طرف بھیجا و روح اور اس کی طرف سے ایک روح ہیں امین بہ رس ہی سو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ والا اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں الہ وہ تین قرار دیتے تھے نا یہ نہ کہو کہ تین ہیں انتہ باز آ جاؤ رک جاؤ خیر اللہ کم تمہارے لیے بہتر ہوگا انہ واحد یقین اکیلا ہی الہ ہے صرف ایک ہی معبود برحق ہے صبح نہ لہو وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو لہو مافی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے وکیلا اور اللہ تعالی کافی ہے کار ساز کے شبہات کا جواب دینے کے بعد یہاں سے اللہ و تعالی نے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 اور یہود کے اندر بھی پایا جاتا تھا نسارا نے مسیح عیسا بن مرغی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا اور یہودیوں نے سلامت کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوا تھا, تھا. نصارہ میں بھی اور یہود میں بھی تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے قرآن مجید میں بتایا کہ یہ دونوں فریق گرو کر رہے ہیں اعتدال کا راستہ میانہ روی انہوں نے چھوڑ دی ہے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 اس غلب سے اللہ سبحانہ بھانا ہوا تعالی نے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ لا لاترونی مجھے حد سے نہ بڑھاؤ کما اطرتن نسارا عیسا بن مریم جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسا بن مریم کو حد سے بڑھا دیا فن نما انا ابد میں اللہ کا بندہ ہوں تو لہذا فقول عبداللہ رسول ہوں تم کہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول ہے تو مجھے صرف اللہ کا بندہ رسول کہا کرو حد سے نہ بڑھاؤ عیسائیوں نے عیسا علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا اور آج مسلمانوں نے ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے بڑھا کر لور من نور المنور اللہ قرار دے دیا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے یہ کلیما کلیما تو القاح مریم کلیما ہے عیسا علیہ السلام ان کو مریم کی طرف اللہ نے بھیجا کلمہ سے مراد یعنی کرمائے کن سے اللہ تعال نے بنایا ہے اچھا یہ کن کے بارے میں کن فون اللہ کہتا ہے ہو جا کن تو چیز ہو جاتی ہے اس کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لے کہ کن کہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز فل خور تیار ہو کے اور سامنے آ جائے فطری طور پر اللہ تعالی نے اس کا ایک پروسیس رکھا ہے کن کے بعد وہ پروسیس سارا ہوتا ہے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 دریا پر مارا تو دو ٹکڑے ہو گیا بڑے بڑے تودوں کی طرح ادھر کا پانی ادھر اور ادھر کا ادھر رک گیا خشک راستہ بن گیا خشک راستے پر چل دیے وہ لوگ یا قدم یہ سارا کچھ ہو گیا دریا کا رکنا پھر دھوپ کا نکلنا آہستہ آہستہ راستے کا خشک ہونا اس کے لیے وقت درکار ایسا نہیں ہو اس طرح کے جو خرک عادت عبور ہیں اگر نبی کے ہاتھوں سرزد ہوں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں نبوت کے بعد اگر اس طرح کا کام نبوت سے پہلے ہو نبی کے ہاتھوں تو اس کو ارحاس بولتے ہیں ارحاس کسی نیک آدمی کے ہاتھوں ہو تو اس کو اپنا درامت کہا جاتا ہے عام طور پہ جو ہے کل فیات اس کا لوگ یہ معنی سمجھتے وس اللہ نے کہہ دیا جھٹ پٹ وہ کام ہو جائے گا نہیں اس کا ایک پروسیس ہے اس سے اس نے گزرنا ہوتا ہے مریمرحیح سلات وسلام کو بھی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 بلکہ آدم علیہ السلاۃ وسلام سمیت تمام تر اولاد آدم کن سے ہی پیدا ہوتی ہے ماشر. یہاں پہ کلمہ کنڈ کو خاص کیوں کیا گیا اس لیے کہ ان کی پیدائش قدرے مختلف تھی بغیر باپ کے تھی نا اس لیے یہاں پر بطور فضیلت کلمہ کنڈ کا ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کا کرما ہے رن ہوں اور اللہ کی طرف سے روح ہیں یہ اللہ کی طرف سے رو اللہ کی روح نہیں ماشرد, ماشرد. یہ فرق سمجھنے کا ہے اللہ کی روح قرار دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کی روح آ گئی تو پھر اللہ جا گیا نا یہ طریقہ کار ہے عیسا علیہ السلام اسلام کو الہی درجہ دینے کا یوں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے نا مانا فخ میں روحی فقر اللہ میں اپنی روح پھونکوں گا تو تم اس کے آگے سیداریز ہو جانا فخ میں روحی اپنی روح تو اس روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح مطلب ملک مراد ہے اس طرح کہتے ہیں نا یہ میری کتاب ہے مطلب کیا ہوتا ہے میرے جسم کا حصہ نہیں ہے میری ملکیت ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے روح من ہو کہہ کے اس عشکار کو مزید ظاہر کر دیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے روح ہے اور یہ بھی روحیں تو ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہی ہیں ہر جاندار کی روح ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہے یہاں پر روح من کہہ کر یہ ایک شرف کا اظہار کیا ہے عظمت کا اظہار مقصود ہے بگرنا روحیں ساری اللہ کی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں حل من خالقن غیر اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اسی طرح قرآن نے کہا اللہ, اللہ کی مخلوق تو سال اللہ کی ہے صالح علیہ سلاۃ وسلام کی اونٹنی کو ناقات اللہ کہا کیوں صرف شرف کے لیے حقیقت میں تو تمام اونٹوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو تشریف اس کو کہتے ہیں نسبت تشریف شرف کی نسبت عامن بلّہ و رسول اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ یعنی 20 علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں تم دوسرے پیغمبروں کی طرح ان کو بھی اللہ کا رسول مانو انہیں الوہیت کا مقام اور الوہیت کا مرتبہ نہ دو لات الوسلاسا یہ نہ کہو کہ تین ہیں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 یہ ان سارے اقوال کا خلاصہ ہے یعنی کہ تین ہونے کے باوجود ایک ہی ہیں جس طرح کہتے ہیں نا دو قالب یک جان دو قالب یک جان وہ کہتے تھے سہ قالب یک جان ہیں تین لیکن تین حقیقت میں ایک ہی ہیں یہ ان کا گول مول قسم کا قیتا تھا یعنی نسرانی وقت خدا کو ایک بھی تسلیم کرتے اور پھر اقانیم ثلاثہ کے قائل بھی ہیں یہ اکانیم ثلاثہ کا جو چکر ہے یہ بڑا پر پیش اور ناقابل فہم قسم کا ہے جس طرح بعض مسلمانوں میں نور نورمن اللہ کا عقیدہ انتہائی گمراہ کن ہے جو واضح طور پر سورہ اخلاص اور پورے قرآن مجید کے خلاف ہے نصرانی کبھی تو تین سے مراد وجود علم اور حیات بتاتے ہیں کہ تین چیزیں کیا ہیں وجود علم اور حیات اور کمی کہتے ہیں باپ بیٹا اور روح القدس یہ تین ہے حالانکہ وجود علم اور حیات تو ایک ذات کی صفات ہوتی ہیں وجود کسی ذات کا وجود اس کا علم اور حیات زندگی یہ ایک ذات کی صفات ہوتی ہیں لیکن باپ بیٹا اور روح القدس یہ ایک ذات نہیں ہوتے بلکہ یہ ذاتیں ہی الگ الگ ہیں پھر کبھی کہتے ہیں کہ باپ سے وجود روح سے حیات اور بیٹے سے مراد پیسا علیہ سلاط وسلام ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ قانی میں سلاسا سے مراد مریم پیسا علیہ سلاط وسلام اور اللہ تعالی ہے تو بہرحال پرانے مجید میں بھی اس آخری قول کا ہی تذکرہ سورہ معدہ وغیرہ میں کیا گیا ہے یعنی نصرانیوں کا جو عقیدہ تثلیث بعید از عقل اور انتہائی عجیب و غریب قسم کا عقیدہ ہے اور اس سے برا عقیدہ اور کوئی نہیں اس کے بارے میں اس قدر عیسائیوں کے درمیان بھی انتشار اور اختراع ہے کہ دنیا کے کسی اور عقیدے میں اتنا اختراق کو انتشار نہیں ہے تو قرآن نے انہیں دعوت دی کہ تم تین خداؤں کے قائل نہ بنو بلکہ ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہیں اللہ سب خانہ تعالیٰ تو اکیلا اس کی اولاد ہو اللہ اس سے پاک ہے اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے اور اللہ ہی کافی کا ساز ہے